الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلّۃ علیہ سید المبیا ولم سلیم قاللہ قال تعلیٰ و تبارک فی القرآن المشید و الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و على النبي یا یازین منسلو علیہ وسلم تسلیم و تسلیمہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ وعلا ولا علی یا محبوب رب العالمین صلاۃ والسلام السلام علیک یا رسول اللہ وعلی علی کَ یا راحت العاشقین تمام حمد وصنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی اللہ جلّہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم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 کتاب رحمت قرآن مجید سے جو آیا نور تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے اس پر کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کل الحق جاری فرمائے اللہ تعالیٰ جلّا شاہ نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر اعمالِ صالحہ بجا لانے کا حکم نامہ مالک کی طرف سے ہمیں پہنچا ہے کچھ امور کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کام مالک خود کرتا ہے پیدا کرنا رزق باہم پہنچانا حیات اور مماد بہت سارے امور مخلوق سے سر انجام نہیں ہو سکتے اور کچھ کام ایسے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا لیکن وہ سجدے سے پاک ہے اس لیے کہ وہ خود مسجود ہے ہمیں دیگر اعمال کا حکم دیا گیا لیکن وہ اعمال وہ خود نہیں بچا لاتا چونکہ وہ اعمال اس کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ خود بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے وہ عمل کون سا ہے ارشاد ہوا ان اللہ کا سلونا النبی بے شک اللہ جل شان ہو اور اس کے فرشتے عزت والے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم اس عظیم المرتبت نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھو یہ حکم نامہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ بابرکت اور متبرک کام ہے کہ جو تمہارے رب کا بھی عمل ہے اس کے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے اور اس عادت مندی سے اس بابرکت عمل سے محبوب کے غلام تم محروم نہ رہ جانا تم بھی یہ سعادتیں سمیٹو اور یہ برکتیں حاصل کرو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑا کرو اب درود کیا ہے سلاد کا معنی درود کر دیا اور فارغ ہو گئے درود بھی اردو کا لفظ نہیں ہے یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے تو سلاد کا معنی درود کیا تو درود کا معنی کیا ہے تو ہمیں سلاد کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کتاب التفسیر تفصیر بخاری میں دیکھیں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جس کو عربی میں سلاد اور کسی دوسری زبان میں درود سے تعبیر کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فہیا من ہو ازا و جل ثناء علیہ ان دل و کہتے ہیں کہ سلاد کا یعنی درود کا مطلب جب اللہ کی طرف نسبت کر کے مانا کریں گے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجمع میں محبوب کی سنا کرتا ہے محبوب کی تعریف فرماتا ہے ثنا علیہ اند الملائکہ ان و تعظیم اور محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو ہر وہ عمل جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو ہر وہ کام جس سے حضور کی سنا کرنا مقصود ہو یہ سلاد کے درود کے زمرے میں آئے گا حضرت علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں سلاد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں و تعظیم و ہو یا دنیا بے اے لا ذکر ہی و اظہار دین ہی و اب عمل عامل ہی و ہی الاخرہ الخرہ بے تشفیع ہی فی امتح ہی. کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے اس انداز سے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے اور حضور کے دین کے ظہور و غلبے کے لیے کوشش کی جائے و اب قائل عمل ہی اور حضور کی شریعت پر عمل کا دوام کیا جائے وفیل آخرہ بے تشفیع ہی فی ہی اور آخرت کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ وسلام شفات کے بازو کھولیں گے اور امت کو بخشوا لیں گے یہ مفہوم حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں پہلا مفہوم میں نے حدیث سے بیان کیا دوسرا مفسر کی رائے ہے تیسرا لغت کا امام اس آیت کریمہ کی تشریح کیا کرتا ہے حضرت ابن منظور افریقی علیہ رحمہ لسان العرب میں جو کہ لغت کی معتبر کتاب ہے صلات کے مفہوم میں لکھتے ہیں فاما ہو اس کا معنی یہ ہے ازم ہو فت دنیا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللّہ مسل علیہ سیدنا محمد محمدن تو اس کا مفہوم کیا اس کا معنی کیا بنتا ہے تو فرماتے فرما نہ ہو اس کا معنی یہ ہے عزم ہو پھر دنیا اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے کیسے بلند کر دے بے اے لا ذکر ہی کہ محبوب کے ذکر کو الف اور مرتبت اور شان و شوکت عطا کر دے وا اظہار دعوت ہی اور حضور کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے وا بقائے ہی اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے وَفِي الْآخِرَتِ الآخرات بے تشفیع فی ہی اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ آلوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کو جو حق شفات دیا جائے گا اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ فرما اور حضور علیہ السلام کے لیے دعا مانگنا ہے اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے اور وہاں حضور کو خاص کلمات مات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے ہیں نہ اس کے بعد کوئی استعمال کرے گا وہ حضور کو القاع کیے جائیں گے اور ان خاص لفظوں سے حضور اللہ کی تعریف فرمائیں گے اللہ کی حمد بولیں گے اور اس حمد کے سلے میں اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمائے گا محبوب مانگتا ہے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں تو حضور کیا مانگیں گے خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے اور وہ کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور عرض کروں گا یہاں امام اہل محبت امام احمد رضاک فاضل مریلوی کا انداز دیکھیے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جب دامن شفات کھولیں گے تو بڑے بڑے گناگار اس شفات کی پناہ میں آ جائیں گے بلکہ شفات کا جب دامن کھلے گا تو نیکوکار بھی گناگاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی شفات کے حقدار بن جائیں وہ کسی نے کسی موقع پہ اپنے ذوق میں اور اپنی لئے میں پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں تو لوگوں نے داد دی میں بھی اس مجمع میں بیٹھا تھا بہت پرانی بات ہے تو میں نے اس زمانے میں اس کو ٹوک دیا روک دیا میں نے کہا نہ یوں نہ کہو حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن وکیل نگہ بہان کے معنی میں لیکن تم بات مقدمے کی کر رہے ہو مقدمے والے وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں نہیں ہے چونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دیں اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں ہمارے شفیع ہیں وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دے اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لے حضور وکالت نہیں فرمائیں گے حضور شفات فرمائیں گے اور حضور کی شفات سے بڑے بڑے گنا گاروں کو نجات ملے شفاعتی لہل قبا من امتی حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گنا گاروں کی سفارش کروں گا تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں اور آکا کریم علیہ السلاۃ و اسلام سجدے میں سر رکھیں گے بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں ایک بار نہیں چار بار سر رکھیں گے اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سر انور تو اٹھاؤ جو کہو وہ مان لیں گے جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے فرمایا اوتی تو شفاہ مجھے شفا دی گئی اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجاب قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی یہاں فاقے کاٹ لے تکلیفیں کاٹ لی دکھ برداشت کر لیے اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلاط اسلام نے برداشت نہیں کیا لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہ کی نجات کی ضمانت ہوگی تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے سلاد کا جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت اللہ تعالی جلّا شاہ نو اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضول کی عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیار محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شان ہو کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے اس میں کوئی ردی چیز آ ہے اور کچھ صحیح آ ہے اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کے رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا تو اللہ تعالی جل شانہو کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شاہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے وہ بھی قبول فرما لیتا ہے درود پاک وہ با برکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے اور نمایاں چالیس مقامات علماء نے بیان کیے جہاں دروشریف پڑھنا مستحب ہے لیکن بعض مقامات پہ دروشی پڑھنا مکروب بھی ہے جس کا باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور اور جگہ اور اور جو ہیں وہ احوال ایسے ہیں جہاں دروشی نہیں پڑھا جائے گا باقی دروش شریف وہ با برکت وظیفہ ہے وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو ایک تو طبیعت میں اکتااہٹ نہیں ہوتی انسان تھکتا نہیں اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا منصل علیہ سلاطن صل صلی اللہ علیہ عشرن جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ سلّہ کالا من ذکر تو اندہ فل صلی علیہ و من صلی علی صل اللہ علیہ مرتَََََََََََََََ صلی حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پہ دس رحمت نازل فرماتا علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلاط والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا جب کائنات کو خلط وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں سورت الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے سنوان سے رکھی تھی ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں تیرے بچوں کی خیر تیرے والدین کی خیر جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی تیری جد کی خیر تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے اللہ تو اولاد سے پاک ہے تو اس کے محبوب کی خیر مانگو اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے دس رحمتیں جھولی میں ڈال دیں تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑا جائے تو یہ کیسا عمل ہے حضرت ابئی بن رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام تبرانی نے اپنی موجب میں روایت کیا ہے حضور نے شال فرمایا منصل علیہ صلاً صلی اللہ علیہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے رب تعالی اس پر دس رحمت نازل کرتا ہے وہ من علیہ اشرن صلی اللہ علیہ میا تن اور جو میرے اوپر دس مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ سو رحمت نازل فرماتا وہ منصل علیہ میا تن کا تب اللہ بے نہ برا تمن نفاق و برا تمن نار اور جو شخص میرے اوپر سو مرتبہ درود پڑتا ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے و اص کا نہ اللہ یوم القیامہ مع اور اللہ تعالیٰ جل شاہ نو کے دن جس مرتبے پر شہدا کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے فرماتے ہیں یشرا مبشرہ سے ہیں جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار صحاب میں سب سے امیر ترین سیاحی حضرت ہو یقون اللہ کا اللہ اللہ توفا ہو او کا بذا کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے تطبو میں حضور کی اتباء میں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا حتّہ داخلہ نخلن یہاں تک کہ کھجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا میں نے کیا دیکھا حضور نے سجدہ فرمایا فعط سجود اور سجدہ اتنا لمبا تھا حتیٰ خفت و خشیت و ان ایں یقون اللہ کا توفع او کابا مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ حضور نے سر انور رکھا سجدے میں پھر اٹھا ہی نہیں رہے تھے تو میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو حضور علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ نہ کر گئے ہوں تو کہتے ہیں کہ کالا فجے تو ان زور ہو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سر انور اٹھا لیا ف کالا یا عبد الرحمن تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا کہا کہ اے عبد الرحمان تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا فضر تو لہو جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا میں تو ڈر گیا تھا کیونکہ سیابا کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی آکا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے اور صحابہ ادوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا آپ نے پڑھا ہوگا سیر میں علماء سے سنا ہوگا حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے مثال پر کوئی کہے تو صحیح حضور کا مثال ہو گیا میں گردن کاٹ دوں گا روتے تھے عجیب کیفیت تھی حضرت ابو کے صدیق نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت بلال چیخیں مارتے تھے عجیب حالت تھی حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علیہ مسائبن لو سبت اللیہ میں سرنا لیا لے لوگوں میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے اتنی مصیبتیں آگئی حضور, حضور علیہ السلام کے وصال پر یہ سی کی کی حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے حضرت امام زلکانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ ابا جی کو بات سنی ہے انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوا ہے کہا حضور کا وسال ہو گیا تو حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا اللہ بسری محمد اللہ مجھے اندا کر دے مجھے نابینا کر دے آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی اور وہ فوراً نابی نہ ہو گئے کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کر افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے بڑا افسوس ہوا ہے وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا مجھے تو کوئی نہیں ہوا میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور اعلیٰ فرماتے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا جس نے آپ کو دیکھا پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے تو یہ سیاحا کی کیفیت تھی بلکہ غدابہ نامیں اونٹنی جس پہ رول سواری کیا کرتے تھے کتب میں آتا ہے صحیح روایات ہیں وہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ رول سواری کیا کرتے تھے جس کو ہم اپنی زبان میں گدا کہ لیتے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا یہ کیفیت جانوروں کی تھی اللہ اکبر تو حضور کی جدائی کا صدمہ کون برداشت کرے آپ نے سنا نہیں کہ اس تنے حضور کے فراق میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتا تھا ہاں میں روایت ہے لگتا تھا جس طرح پھٹ جائے گا اور آکا کریم ممبر سے نیچے اترے اور آکا نے اس کو دونوں ہاتھوں میں لیا پھر تسلی دی اور ایسے لگا جس طرح کہ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے یہ کیفیت ہوئی پھر حضور ممبر پہ جلوہ فیراز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا اللہ کاما اگر میں اپنے آش کے زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ لکڑی کا ستون قیامت تک روتا ہی رہتا اللہ اکبر یہ ہے حضور کے پیار کی کیفیت ان کے لیے مشکل مرحلہ تھا تو حضرت عبد الرحمان تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو میرے پہ بیتی تھی نا جو میری حالت ہوئی تھی میں نے صاف صاف عرض کی حضور میں تو بہت پریشان ہوا تھا تو حضور نے فرمایا فکالا ان جبر علیہ السلام کال علی سنو کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آکے کے کہا اللہ کا ان اللہ اضاء و جلا کہ حضور میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے منسلّ علیہ کا سلح تو علیہ و منسلام علیہ کا سلام تو علیہ ذرا دیکھیے لفظ حضور فرماتے ہیں میں کیوں سجدے میں گیا تھا سنو اے عبد الرحمن ابن او واقعہ کیا ہوا میں اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا کہا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے رب کا سندیشہ دیا پیغام دیا کہ محبوب آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑے گا میں رب ہو کے اس پہ درود پڑوں گا اور جو آپ کا امتی آپ کو سلام کہے گا میں رب ہو کے اس کو سلام کروں گا تو حضور فرماتے ہیں فسجت تو لاہ شکرا تو پھر میں سجدہ نہ کرتا پھر میں شکر کا سجدہ نہ کرتا اور میرا سجدہ لمبا نہ ہوتا کہ اتنا کرم ہوا کہ میرا اگر غلام مجھ پہ درود بھیجے تو رب اس پہ درود بھیجتا ہے اللہ اکبر یہ کرم نوازیاں اور شخص پر کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنتے ہیں کہتے ہیں کہ انَ اللہ ملاقت سیاحینہ یو بلغون امتی السلام اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے وہ دھرتی پر گھومتے ہیں پوری دنیا پہ چکر لگاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں جہاں جہاں بھی کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجے تو وہ اس امتی کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں کہ حضور آپ کے فلا امتی نے آپ تک جو ہے وہ سلام بھیجا ہے اور دوسری روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ حضرت علی المرتضی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا ہے ما کن تم فصلیہ فعینہ سلاتو نی فرمایا علی جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑا کرو تمہارا سلام مجھے پہنچتا ہے جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑھنے کو عمل کو نہ چھوڑنا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ قربت کس شخص کو نصیب ہوگی تو وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا ان اول نا سے بی یوم القیامہ اکثر ہم قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریبی شخص وہ ہوگا کہ جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑا کرتا ہے حضرت اوبئی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے جس کا اشارہ دیا روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ کاما فکال بے معافی ہے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلط وسلام جب رات کا چوتھائی حصہ باقی رہ گیا تو آکا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بیدار کیا لوگوں کو جگایا کہ اٹھو اللہ کا ذکر کرو قیامت آنے والی ہے موت آنے والی ہے حضور نے صحابہ کو بیدار کیا کالا ابئی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جلیل القدر سے آبی ہیں اور حضور علیہ السلاۃ والسلام ان سے قرآن سنا کرتے تھے بلکہ ایک دن حضور گزر رہے تھے حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے حضور رک کے سننے لگے اگلے دن ملاقات ہوئی تو فرمائے اوبئی میں گزر رہا تھا تو تلاوت کا رات اور میں سنتا رہا تو حضرت ابئی نے کہا حضور اگر مجھے پتا چل جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا محدثین شارحی لکھتے ہیں کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن سوار کے پڑھنا ریاکاری ہے لیکن اگر حضور کے دکھلاوے کے لیے پڑھا جائے یہ ریاکاری نہیں ہے یہ عین دین ہے تو حضرت اوبئی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی فکول تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ دروشری پڑھتا ہوں فکم اج اللہ کا منسلح تو مجھے بتا دیں کہ میں آپ پہ کتنا وقت درود پڑا کروں کالا معاشی کہا جتنا تو پڑھ سکتا جتنا تیرے پاس وقت ہے جتنی تیری مرضی ہے میں کوئی مقرر نہیں کرتا کالا کل تو میں نے کہا اروبا میں چوتھا حصہ درود پڑھا کروں گا باقی تین حصے باقی وظیفے کر لیا کروں گا کالا معاشے تھا حضور نے فمایت تیری مرضی و ان ذدتا فوبا خیر اللہ کا لیکن اگر درود زیادہ پڑھے نا تو تیرے لیے ہوگا بہتر ویسے تو اگر چوتھا حصہ پڑھے باقی تین حصے باقی وظیفے لیکن اگر ایسا کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا زیادہ اگر پڑھ لے کالا کہتے ہیں فکل تو میں نے کہا فصول سین میں دو تہائی پڑھ لیا کروں گا کالا معاشیتہ فرمایا جس طرح تیری مرضی فائن زد تا فو خیر اللہ کا لیکن اگر تو درود کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا کل تو ان نصف میں نے الز کی حضور میں آدھا وقت درود پڑھ لیا کروں گا باقی آدھا وقت دیگر وظائف پڑھ لیا کروں گا کل تو جب میں نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا معاشی تا جو تیری مرضی جو تیرے دل میں آئے ان ضد طاف ہوا خیر اللہ لیکن اگر تو درود کو اور زیادہ کرتے تو تیرے لیے ہے بہتر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی آج اللہ کا سلاتی کل لاہا حضور پھر میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا تو آکا کریم نے فرمایا پھر تجھے دنیا کی تکلیفیں بھی نہیں پہنچیں گی اور آخر میں بھی تجھے نجات مل جائیں گے کیونکہ انسان وظیفہ دو مقاصد کے لیے کرتا ہے میرے دنیا کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں کچھ وظائف اس لیے پڑتا ہے یا پھر میری آخرت ٹھیک ہو جائے اس لیے وظائف پڑھتا ہے دو ہی غرضیں ہوتی ہیں وظائف پڑھنے سے لیکن حضور نے فرمایا اگر تو سارا وقت درود پڑتا رہے تو پھر تیری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی تیرے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا منصل فی یوم الفا مرہ لم یمت حتٰ یرا مک من الجنہ جو ایک دن میں ہزار مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابو دردا ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امام ابن ماجہ نے اپنی صنعت سے اس کو روایت کیا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر کلّا یوم جو فعنہ مشہو تشہد الملائکہ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کسرت کے ساتھ درود پڑا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑا کرو تو انہیہ الیہ اللہ عور دت علیہ صلاح تو حتّہ یا فروغ منہا اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے قالا تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا وبادل موت حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں حضرت ابو دردار دی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی اور یہ بھی بڑے جلیل و قدر سے ہیں بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار سے ہیں بلکہ حضرت ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے ایک دن حضور نے روک کر کے کہا ابو دردا کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں بہت جلدی چلے جاتے ہو ارض کی حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے اور شہری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو خجورے جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے اور ہماری سڑک سے گندنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے سیابی کامل اور ان کی زندگی کے معمولات یہ ہے حضرت ابو دردار تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی ضرورت آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا تو سنو حضور نے کیا کہا حضور نے فرمایا ان اللہ نے حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالی نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت با اسناد جیدن اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی جلا شان ہو میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں وہ کیا کسی نے کہا شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے اور اہل حق حضور علیہ السلات والسلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے باقی آئمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں کیونکہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کو جس نے حضور کے روزے کو دیکھا حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ساری زندگی حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے اللہ تعالیٰ شاہوں نے توفیق دی پھر دیارے نور میں حاضر ہوئے پانچ سو پچپن ہجری کا یہ واقعہ ہے اس کو تمام مکاتی بے فکر کے لوگوں نے سوائے ایک مکتبہ فکر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تبلیغی جماعت والوں نے اپنے شیخ الحدیث زکریہ سارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے درجنوں تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور اس کی صحت پر اہل علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے پانچ سو پچپن ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روزے پہ بنفس سے نفیس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی چونکہ سید تھے حضور کی اولاد تھی کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی آج آپ کا بیٹا بنفس سے نفیس خود حاضر ہو گیا آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا اور حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ادب سے سلام پیش کیا پھر کیا ہوا ستر ہزار لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دستے انور روزہ انور سے باہر نکال دیا اور حضرت شیخ سید رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفائی کے صدقے سے حضور کے دستے اقدس کی زیارت میں نے بھی کر لی اللہ اکبر یہ حضور علیہ السلات وسلام کا شفقت فرمانا ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا معمول بنایا ہے یہ موضوع اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے ان پر بڑے بڑے کرم ہوئے ہیں آج کا جو عنوان ہے سلع علیہ و یہ شیخ سادی کی مار کا آرا ایک روبائی کا آخری مصرہ ہے اور متواتر صدری روایات کے مطابق حضرت شیخ سعدی شہرازی جو بہت بڑے شاعر تھے اور کاجر الکلام شاعر تھے آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی گلستہ اور گوشتہ اور کریمہ آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح صدیوں کا تھی ورنہ کسی زمانے میں فردوسی کا شاہ پڑھا پڑا جاتا تھا لیکن آج دنیا کو اور نئی نسل کو فردوسی کے شاہ کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی بھی فارسی مذاق رکھنے والا ہو وہ شیخ سعدی سے نا آشنا نہیں ہو سکتا ان کو جو مقبولیت تامہ ملی ہے ایسے کادر الکلام شاعر کہ جس عنوان پر بھی آتے حد کرتے چلے جاتے حضرت شیخ سعدی شرازی اگر حضور کی مدہ میں قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا فلو بڑا خوبصورت ہے کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم زبان تا در دردہ جائے گیر ثنا محمد بوتھ دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء اگر لکھتے ہیں تو حد کرتے چلے جاتے اب انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھنا شروع کیا اور کیا لکھتے ہیں بالاغل اولا بے کمالی اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے کا شفت جا بے اور آپ کے چراغ حسن اندھیروں کو دور کر دیا ہاسونت جمی و اور آپ کی ساری کی ساری خوبیاں با کمال ہیں ربائی کو ربائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چار اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اب تین اشعار کے اندر بھی جو ہے وہ مضمون تھا وہ مکمل ہو گیا اور انسان جب مضمون کو مکمل کر لے تو اس وقت پھر نیا جملہ لانا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ آگے لکھے تو کیا لکھے مضمون تو مکمل ہو گیا اب یہاں کیا تھا بلغل کمال ہی کشف جمال حاصل جمیو اگر اس کا مانا ذہن میں ملحوظ رکھیں تو آگے جو چوتھا جملہ ہے اس پہ آپ کو لطف آئے گا بالا غل اولا کمالے ہی. وہ اپنے کمال سے اپنی طاقت پرواز سے اپنی قوتوں سے اللہ کی دی ہوئی عطا سے وہاں تک پہنچے جہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا کا شا جا بے ہی ان کے جمال نے کائنات میں اجالے پھیلا دیے روشنیاں کر دی اندھیرے چھٹ گئے پھر آخر میں حسونت جمیو خالح کیا بتائیں ان کی ہر خوبی ہر خوسنت ہی اچھی ہے اب بات تو مکمل ہو گئی لیکن روبائی چاہتے تھے شیخ سادی پریشان ہے اسی پریشانی میں نیند آ گئی سوئے تو حضور کا دیدار ہوا فرمایا سادی آگے کہتے کیوں کہ نہیں ہو سلو علیہ ولیح سلو علیہ اور ہی یہ ہے میں اصل خود بھی شاعری سے تعلق رکھتا ہوں کسی زمانے میں کچھ لکھا بھی ہے لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے سفر کروا رہا ہوں کہ آپ اقبال کے دیس کے واسی ہی ہیں اس لیے آپ سے ایسی باتیں میں کر لیتا ہوں ورنہ باز کا یہ ایسی باتیں نہیں چھیڑتی یہ مشکل ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں کے خمیر اور مزاج کے اندر جو ہے یہ لذت اور یہ چاشنی موجود ہے اب ذرا توجہ کیجیے بلاغل اولاب کمال ہی. وہ بلندیوں پر پہنچ گئے کشفت دو جاب جمال ہی اپنے جمال سے اندھیرے چھٹا دیئے دور کر دیے حسنۃ جمیع خصالہی کیا بتائیں ان کی ہر خوبی ہی با کمال ہے تو جب ہر خوبی با کمال ہے تو پھر جینی چاہتا کہ پڑو صلی اللہ علیہ والہ یعنی پھر دل اچھلتا ہے روح پکارتی ہے جو اتنی خوبیوں کا منبع و مصدر ہے اتنے کمالات کا جامہ ہے جس کے دم سے اندھیرے چھٹ گئے جس کے دم سے کائنات میں اجالے پھیل گئے تو پھر کیوں جینی چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے ص علی اس نبی پہ درود پڑھو اس نبی پہ سلام پڑھو اس نبی پہ بھی درود پڑھو اس کی آل پہ بھی درود پڑھو بالا غل اولا بے کمال ہی کشفت و جا بے جمال ہی حسونت جمی و خسال ہی. سلو علی و میں درود شریف کے عنوان سے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور امام بوسیری کا ذکر نہ کروں تو یہ نا انصافی ہوگی حضرت امام بوسیری فالج زدہ ہیں ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بیان کی ہیں ان سے اعزازات پائے ہیں تقریمات پائی ہیں لیکن عمر کا آخری حصہ آیا جسم فالج زدہ ہو گیا سارے چھوڑ گئے تنہائی بیماری اور غربت یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے تنہائی غربت اور بیماری یہ تینوں اکٹھی آ گئی حضرت امام بوسیری پہ صحت مند کے سارے گاہک ہوتے ہیں بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایک دن خیال آیا ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دلہا ہے اللہ اکبر قلم پکڑا پھر حضور کا قصیدہ لکھا یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا رات ہوئی حضرت امام امام بسیری سوئے آکا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضور نے ارشاد فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فین شیتانہ لا یت مسلوبی یہ ابن ماجہ میں چھ ترک سے روایت مروی ہے ویسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے لیکن ابن ماجہ حجم کے بعد سے چھوٹی کتاب ہے اس میں بھی چھے مرتبہ یہ روایت ہے باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے ابن ماجہ میں چھ ترک سے یہ روایت ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعوی نہیں کر سکتا اچھا دوسری بات جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا اور جس نے حضور کو دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد ارادے اور مرضی سے آئے میں کسی کے خواب میں جاؤں آپ کسی کے خواب میں آئیں نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتا ہوتا مجلس سجی ہے میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھ کے آپ چلے جائیں گے جا کے سو جائیں میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے تو مجھے تو نہیں پتہ ہوگا یا آپ کو میں دیکھ لوں دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں تیسری بات خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے لاٹری نکل آئی کروڑپتی بن گیا صبح اٹھیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے یا کنگال ہوں گے وہ کیا کسی نے کہا تھا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دام آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان تھا کچھ نہیں ہوتا خواب خواب ہوتا ہے لیکن حضور کو اگر کوئی خواب میں دیکھے حضور کچھ عنایت کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا حضرت شاہ ولی اللہ مہدس دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں انہوں نے حضور کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دو موے مبارک ان کو عطا کیے کہ موے مبارک نہیں تھے تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی اور پھر حضور خواب میں ملے فرمایا کہ ہم نے تیرے سراہنے کے نیچے رکھ دیے تو کہتے ہیں کہ وہ دو بال حضرت شاہ ولی اللہ مدس سے دہلوی فرماتے ہیں ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صندوق میں ہم رکھتے تھے جب اس کو دھوپ میں لے کے نکلتے بدلی سایہ کیا کرتی تھا اور فرماتے ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہوئی تو ایک بال میرے حصے میں آیا حضور کا منہ انور حضور کا موے مبارک تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور کو ہی دیکھا حضور قصد سے آئے جو دیا حقیقت میں دیا اور چوتھی بات وہ بخاری کی روایت میں من رانی فل منام فس یارانی فل جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا شارحین لکھتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویک لواں مکھ تیرا اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو حضرت امام بصری کہتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگا حضور تشریف لائے فرمایا بصری جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ تو سہ تو نے وہ مشہور کسیدہ و وسلم دائمان آبات وہ قصیدہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفا ان کے بدن پہ پھیرا۔ اور حضور نے اپنی چادر اتار کر کے حضرت امام بوسیری کو دے دی بردا عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ چادر کو اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردا کہتے ہیں وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر عنایت ہوئی تھی حضرت امام بوسیری جب اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے چادر اوڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں ایک درویش کھڑا تھا کہا بشری رات والا کسیدا تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے حضرت بسیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا میں نے کہا کون سا کسیدہ کہنے لگے بھولے نا بنا جو حضور کو سنایا تھا کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے اللہ اکبر تو امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا مولا یس وسلم دائمن آبادہ اور یہ جزا پائی حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں یہ سات سو آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے تھے کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کنواں تھا اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکوں میں متحیر کھڑا تھا ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچا سا مکان تھا اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کھڑی تھی مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں میں نے کہا ہاں بیٹے مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا اور نماز پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو وہ چھت سے نیچے آئی اور اس نے آ کے اپنا لعاب اس کنویں میں پھینکا حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کے کناروں تک آ گیا اور بہنے لگا میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے بتا کہ تو تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لب کے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے بے قسرات سلاط علا من کانا اضا مشافل بر طلّہ کا تل و ہی یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جانور تھے قدموں سے لپٹ جاتے تھے میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے تو حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتے ہیں جس کی متعدد شروحات بھی لکھی گئیں وہ کتاب انہوں نے تصنیف کی اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے والے میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو یعنی اس کی نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی دلائل الخیرات پر لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہے میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے انہوں نے سنتی سال تک بلا ناغا دلائل الخیرات کا وظیفہ کیا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روپ ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے تو یہ سارا فیضان یہ درو شریف کا فیضان ہے جو دروسِ قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوس نامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا پھر اس کے بعد ستر سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل کیا گیا اور آپ کو جب دفن کیا گیا اور یہ بات اخبار مشورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے درود کی برکت کی وجہ سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حجامت بنائی تھی اور جب لاہ سے ان کو نکالا گیا ستہتر برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جس کا ابھی خط کروایا ہے اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا تو جس طرح ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے تو ایسے ہی لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گئی پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کے دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی اور وہاں سوز سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفن کیا گیا جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑھے تو اس کو حیات جاویدہ مل جاتی ہے اور صاحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا تو ان اللہ وََ ملاقات سلونبی یا یو اللہ زینہ آمن سلو علیہ و سل تسلیمہ آؤ ہم حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے ہدیہ درود پیش کریں سلات وسلام و علیہ کا یا رسول اللہ و علا علی کا یا محبوبہ رب العالمین آف کے ہر در ہر گوشے میں در در قرآن در سنا, سنا کر دم, دم لینا, لینا دم اب رکنا لنا نہیں لنا اب تھمنا نہیں